مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن يردله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى محمد الرسول اللہ ولدین مح وشدہ رحمہ ابنم صد اللہ عظیم درشریف پڑی حضرات فرقۂ راشدین کی سیرت پر بات چل رہی تھی حضرت خلفۂ ثلاثہ کے بعد سید علی کرم اللہ بچ کی سیرت پر دو جمعہ تو غالباً بات ہوئی ہے آج اس سلسلے کا آخری درس سید علی کرم اللہ کا مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر ہونا بدر میں احد میں خندق میں حدیبیہ کے موقع صلح کے موقع پر عمرت القضاء میں آخری مار کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا جو آخری غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا اور قصب تبوب کو کئی اعتبار سے کچھ خصوصیات حاصل ایک خصوصیت تو اس کی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری مارکہ تھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی جن کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد شریک تھی سب سے بڑا لشکر تھا تعداد کے تبار سے جو سب سے زیادہ صحابہ ایک, ایک جگہ جمع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ حجت الباع کا موقع تھا آخری حج جو آپ نے فرمایا جس میں صحابہ کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے لگ بھگ آپ کے ساتھ تھی اس وقت لیکن غذبات میں جس میں آپ لشکر لے کر گئے ہیں سب سے بڑا لشکر جو تھا غزب تبوک میں تھی تیسری بات یہ کہ غزب تبوک سے رہ جانے والوں کی پر بہت سخت اللہ تعالی کا اہتاب آیا حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ غذب تبوک میں جنگ بھی نہیں ہوئی لیکن جو لوگ نکل نہیں سکے اور ان کا کوئی عذر بھی نہیں تھا ان کے بارے میں اتاب بہت سخت آیا جیسے کہ بعض صحابہ نے جو یعنی منافق رہے تھے پیچھے اور منافقوں کی تو خیر عادت ہے وہ رہ جاتے ہیں بیمار رہے تھے پیچھے مریض اور ان کا عذر قابل قبول تھا جن کے پاس سواری نہیں تھی کیونکہ یہ سفر بہت زیادہ تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا اس جنگ کی غزوہ کی غزوے کی جو تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں وہ بڑی چشم کشاں ہے منافقین کے جو عذر آزار ہیں جس پر منافقین جو کہتے رہے اس کو اللہ چلّیہ شاہ نے باقاعدہ ان کے جملے نقل کی اور مسلمانوں کو جو اللہ جل کا حکم ہوا وہ بھی بڑے تاکید کے الفاظ کے ساتھ انفرو خفافوں و فقلا ہر حال میں نکلو چاہے تم بوجھل ہو یا ہلکے ہو مطلب یہ کہ تمہارے پاس زیادۂ راہ کم ہے یا زیادہ ہے نکلو منافقوں نے کچھ چیزوں میں سے یہ کہا تھا کہ لا تن فرو فی گرمی میں نہ نکلو گرمی ہے بڑی سخت تو اللہ جل شاہ نے اس کا جواب رسول اللہ کی زبانی کہلوایا ہے کُلنا ر جہنما اشد ہررا ان سے کہہ دے کہ جہنم کی گرمی سے زیادہ سخت کہ جو نہیں نکلیں گے تو وہ اگر اس دنیا کی گرمی کے خوف سے نہیں نکل رہے تو ان کو چاہیے کہ جہنم کی گرمی کا خوف کریں جس سے زیادہ سخت ہے تبوک کے موقع پہ سیدنا علی کرم اللہ بچ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چھوڑ گئے تھے تو جو منافق تھے بدباطن لوگ تھے وہ اس پر باتیں بنانے لگے جیسا کہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو چھوڑ گئے تھے کہ وہ حضرت رقیہ کی تباپرسی کے لیے ان کی جو تھی رسول اللہ کی صاحبزادی تھی تو تبوک میں علی کرم اللہ بچ کو چھوڑا تھا اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے یعنی اس کو بات بناتے ہوئے تو قطع علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ حضور نہیں لے کر گئے ساتھ اعتماد نہیں فرمایا اس پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ میں رہ جانے پر ان کو جہاد سے رہنے پر تو صحابہ کو بڑا ایک قلق ہوتا تھا تو عز علی رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر جا چکا تھا پھر ایک دفعہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آر ص اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اس پہ ساتھ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جو حدیث ہے حضرت علی کے فضائل میں ارشاد فرمائی کہ اللہ بنی تو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و یہ فرمایا کہ ان تمنی بنزل تہ ہارون مموسا اللہ ان نہبی عبادی یہ حدیث بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی جس کو متفقن علیہ کہتے ہیں حدیث کی اس قسم میں کیا آپ نے فرمایا کہ علی تم میرے ساتھ کیا تمہیں اس بات پر تم خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے پاس ایسی ہو جیسے کہ جو حیثیت ہارون کی تھی موسا کے لیے کیونکہ ہارون موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے جو واپس جب تشریف لائے سفران پاک میں موجود ہیں واپس آئے تو قوم شرک پر جا چکی تھی تو علیہ السلام ناراض ہوئے ہارون ہارون سے موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی مشہور تھا تو جلال موسوی کا مظاہرہ بھی کیا انہوں نے تو حضور نے فرمایا کہ ان تمنی بھی منزل تھی ہارون امن موسا بادی یہ الگ بات ہے کہ میرے بعد نبی کیونکہ ہارون تو نبی بھی تھے اور موسا کے پیچھے بھی رہے تھے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے اتنی واضح اور سری حد سری حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی علی کو بھی اپنے لیے بمنزل منزل ہارون قرار دیتے ہوئے امکان نبوت کے دروازے کو بند کر دیا کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ پھر یہ نسبت جو ہے وہ نبوت کی نسبت بھی ہو سکتی ہے تو اس سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی بہت ساری حادث اس کے اوپر مسلم میں موجود ہیں بخاری شریف میں موجود ہیں اور جب یہ باتیں پہنچیں حد علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ حادثہ آج میں آپ کو سناؤں گا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کسی کی یہ بات پہنچی کہ اس نے سعیدہ علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کی ہے کوئی بری بات کی ہے کوئی عیب جوئی کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعیدیں سنائی ہیں ایک حدیث خود حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ لدی فلق قسم ہے اس ذات کی جس نے جو پودے کو پھاڑ کر نکالتا ہے یعنی جو زمین کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے قسم ہے اس ذات کی وہ برا ان اور اس ذات کی جس نے جانوروں کو پیدا فرمایا انہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ مجھ سے وعدہ فرمایا ان انََََََََََ لحد النبیس الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ اللہ اللہ اللہ مبمن وی اللہفقن فرمایا کہ رسول اللہ نے خصوصیت کے ساتھ مجھ سے یہ وعدہ فرمایا کہ علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منافق قرار دیا ہے جس کے دل کے اندر حضرت علی کرم اللہ عچ کی محبت نہ ہو علی کرم اللہ وچ کے لیے کسی قسم کا بھی اس کے دل کے اندر اگر بخض ہوگا تو یہ نفاق کی علامت ہے یہ منافق ہونے کی علامت اچھا اس کے یہ تو تبوک کے موقع کے اوپر آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھوڑا اور اس کے لیے یہ چیز بھی ارشاد فرمائی اس کے بعد جیسا پچھلے دروس کے اندر پچھلے درس میں مختلف موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کی شرکت کا ذکر ہے ایک واقعہ اور سیرتی کتابوں میں آتا ہے جس کو مباحلہ کہتے ہیں مباہلا ایک سنت عمل ہے اور یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہونا تھا اس کا چیلنج ہو گیا تھا لیکن وہ لوگ آئے نہیں تھے پھر میدان میں اس لیے ہوا نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جستا قرآن کی کی آیات تھیں اس کے مطابق اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے تھے اس کے لیے اچھا وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا نجران کے عیسائیوں یہ یمن کی طرف کا ایک علاقہ ہے اس خط کا مضمون یہ تھا کہ بس میں ابراہیم و اسحاق و کو شروع کرتا ہوں ابراہیم کے اور اسحاق کے اور یعقوب کے رب کے نام سے یہ اس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا اندازہ لگائیں کہ چونکہ یہ تینوں نبی ان کے ہاں بھی مانے جاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ لکھا کہ بے اسمی الٰی ابراہیم اب اسحاق و یاقوب میں محمد نبی رسول اللہ الا اس نذران و اہلی نجران نجران کے پادریوں کے لیے بھی اور نجران کے لوگوں کے لیے بھی یہ خط ہے محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انََََََََََ السلم تم فعنی احمد الََََََََََََََََََََ كم الہ ابراہيىم و ام اباد فعین ادرو کم البادت اللہ من عبادت عباد و ادرو کم الله من ولاۃباد العباد ابئی تم فلجزیا فعین ابئی تم ادن تر گم <سلام> آپ نے لکھا کہ میں تم کو حمد و ثناء کے بعد میں تم کو اللہ کے بندوں کی عبادت سے اللہ کی طرف اور بندوں کی ولایت سے اللہ کی ولایت کی طرف دعوت دیتا ہوں اگر انکار کرتے ہو تو جزیہ تو اور اگر جزیے کا بھی انکار جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں پر عائد کیا جاتا اگر جزیے کا بھی انکار کرتے ہو تو فعدن تو بالحرب تو آدن تو کم بحرب تو میں تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا نجران کے عیسائیوں اس خط کو ملا تو ان کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا یہ وفد مدینہ پہنچا تو اپنے سفر کا لباس اتارا اور جو ان کا مذہبی قسم کا لباس تھا لمبے لمبے جبے تھے اور وہ بہت لمبے ان کے لباس بھی نیچے جس طرح متقبرین کے جس لباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مثلا آپ نے ٹخنوں سے نیچے لباس کو کرنے سے منع کیا جو اوپر سے نیچے آ رہا تو وہ کہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے اسی لیے اپنے پائنچے کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے آپ نے منع فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے نہ جائے تو وہ انہوں نے اس طرح ٹخنوں سے نیچے ان کا لباس گھسٹ رہا تھا اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں جو اس سے بھی وہ ہے تو وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا یہ نجران کے عیسائی آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا یہ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ نے ان کی طرف توجہ وہاں پر حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے ان دو صحابہ سے ان کی واقفیت تھی اور ان دونوں سے واقفیت کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں حضرات بڑے تاجر تھے اور ان کے تجارت کا کے قافلے جو ہیں وہ یمن آیا جایا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ آم آم اہل مکہ کی مکہ کے زمانے سے لی بعد مدینہ نورہ میں بھی تو تجارت کی جو ایک بڑی منڈی تھی وہ یمن بھی تھی تو شام اور یمن دونوں جگہ جایا کرتے تھے رحلت شطا وصعیف جس کو قرآن نے کہا تو یہ حضرات جو کہ عبدالرحمٰن ابن عوف کا تجارتی قافلہ بھی جاتا تھا اور حضرت عثمان ذنورین کا بھی جاتا تھا تو ان کے پاس آئے تو ان سے انہوں نے کہا کہ عثمان اے عبدالرحمٰن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نام خط لکھا تو ہم نے ان کی بات مان لی اور ہم ان کے پاس آئے اور ہم نے سلام کیا لیکن انہوں نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا پھر ہم منتظر رہے کہ وہ ہم سے کوئی مخاطب ہوں گے ہم سے کوئی بات کریں گے ہم سے کوئی بات بھی نہیں اچھا فرمائی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوٹ جائیں واپس چلے جائیں تو ان دونوں حضرات نے حضر علی کرم اللہ بچ پاس بیٹھے ہوئے تھے علی سے پوچھا کہ اے ابو الحسن آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر یہ لوگ آئے ہیں آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں مرحبت فرمایا اور آپ نے ان سے کلام بھی نہیں فرمایا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے تو علی کرم اللہ بج نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو تم نے اپنے فخریہ قسم کے جبے پہنے میں لمبے لمبے لباس اس کو اتارو اور یہ سونے کی انگھوٹیاں اتارو جس لباس میں تم نے سفر کیا تھا اپنا وہی لباس پہنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ حاضری دو تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا اور دوبارہ کیا اور آ کر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دی اور ان سے خیریت پوچھی انہوں نے خیریت پوچھی گفتگو ہوئی آپس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دی مگر یہ لوگ بجائے اس دعوت کو قبول کرنے کے کج بحثی پر اترائے بحثہ بحثی شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق اس پر قرآن کی یہ آیتیں اتری ان نسل عیسیٰ ان دلّہ کا مثلی آدم خل قو من ترا بن فم مقال فیقون الحق مر رب فلاک من, فلا من الم ترین فمن حاطف ونساء اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح کی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم کی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کی اور حکم دیا کہ ہو جا فیق تو وہ ہو گئے من تراب اللہ نے جس طرح آدم کو مٹی سے پیدا کیا عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کیا مطلب وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی الوحی خصوصیات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ پاک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی نبیوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں مٹی سے ہی پیدا ہوئے اور پھر اس کہا اللہ پاک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ظاہر بات ہے نبی کو تو شک نہیں ہوتا کسی مرلے پر کہ اللہ نے فرمایا کہ حق تم ان لوگوں میں شامل کہ حق کی بات وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جن کو جو ہے وہ حق کے اندر کوئی شک ہو رہا اور یہ علم آ جانے کے بعد یعنی یہ جو آپ کے اوپر قرآن اترا ہے یہ جو حقائق بتائے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کرے جیسے یہ نجران کے لوگ سامنے بیٹھ کے جھگڑا کر رہے تھے کہ کئی علیہ السلام نبی تھے یا ان میں کوئی خدائی خصوصیات تھی یا وہ اللہ کے بندے تھے یا وہ بھی کوئی خدائی میں شریک تھے اس کے بعد اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کرے تو اے نبی آپ ان سے یہ کہو کہ تعال ندر و ان سے کہو کہ تا ندڑ ابنا انا ابنا آؤ آو ہم اور تم ہم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور ثم تل اس کے بعد خدا سے دعا کریں اور دعا کیا ہوگی کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی فلعنت فلاں فنجعل لعنت اللّہ القاذ بھی تو یہ حضور نے اللہ کی طرف سے آ گیا اس کو مباہلا کہتے ہیں یہ کہ کا لفظ ہے یہ مباہلے کی طرح اس پر جو روایات ہیں احادیث ہیں اس میں وہ متعدد ہیں ایک تو وہ روایات ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے جو میں سنا دیتا ہوں آپ کو وہ جو دعائیں ہیں وہ جو آئی ہیں تو جب یہ آئی یہ آئے تھیں آئیں تو کہ اب اپنے خود بھی آ جاؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ اپنی بیٹیوں کو اپنے عورتوں کو لے آؤ تم بھی اور یہ بھی اور پھر اس کے بعد آ, وہ کرے کیا جائے یعنی دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جو آ, جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرے تو اس پر اسات بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وہ فاطمہ تھا حسن وہ حسینً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا فاطمہ کو بلایا حسن کو بلایا حسین کو بلایا اور کہا اللہ الائی اہل بیتی تھی اہل بیتی یا اللہ یہ میرا اہل بیت دوسری روایت اسی طرح کی اس میں کہ اللہ فقال اللہ الا اہلی آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرا اہل ہے اچھا اس کے بعد یہ تو اس یہ روایات ہیں کافی ساری مختلف حدیثی کتابوں میں موجود ہیں اس پہ جو دوسری روایات اس موقع کے اوپر ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے جب تیار ہونے لگے تو آپ نے اپنے بچوں کو بھی بلایا اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال اور بچوں کو بلایا اور عمرِ فاروق اور ان کے اہل و عیال اور بچوں کو بلایا اور عثمان غنی اور ان کے اہل عیال اور ان کے بچوں کو بلایا ان سب لوگوں کو بلایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر یعنی مباہلا تو میں نے سیرس کیا کہ ہوا نہیں اگر مباحلہ ہوتا تو آپ اس طرح شریعے اس پر ایک بہت سری حدیث اس بات بارے میں موجود ہے اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے انہو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا رسول اللہ اگر آپ کا مباحلہ ہو جاتا اہل نجران کے ساتھ جیسے قرآن میں آیا تھا تو اور آپ کو بد دعا فرمانے کا موقع آ جاتا تو وہ چونکہ بدعا کرنی ایسے تھی کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر ہاتھ رکھنا تھا اور اس ہاتھ رکھنے کا پکڑنا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو جس لانت کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں وہ میرے اہل کے اوپر آ جائے گی جو جھوٹا ہوگا اس کے اہل کے اوپر آ جائے گی تو علی نے پوچھا تو عمر نے پوچھا کہ یار رسول اللہ اگر آپ آ جاتے کن لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا کرتے مباحلے کی جو بد دعا ہے یہ جو مباہلے کی جو لانت بھیجنی تھی یہ کن لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کرتے تو حضور نے فرمایا کہ میں علی کا فاطمہ کا حسن کا حسین کا عائشہ کا اور حفصہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا کرتا اح... ازواج متحرات چونکہ اہل بیت کے اندر بطریقۂ شامل ہوتی ہیں تو اس لیے انہوں نے اہل بیت کا بھی اس موقع کے اوپر بر... ازواج متحرات کا بھی ذکر فرمایا کہ میں عائشہ اور حفصہ کو بھی ساتھ شامل فرمایا کہ میں ان کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس موقعے پر دعا کرتا اچھا ایک حدیث شریف اور ہے اس موقعے پر اور وہ ایک موقعے کے اوپر جنگ ہوئی صاحبہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور حضرت برائے ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لشکر بھیجے اور اس میں سے ایک لشکر پر خالد دبن ولید کو امیر مقرر کیا دوسرے پر علی کو رضی اللہ تعالیٰ عمولی نے کو کا لشکر ہوا اس کے اندر غنیمت تقسیم ہوئی تو اس غنیمت کی تقسیم کرنے میں اختلاف سا ہو گیا کچھ لوگ وحت تو امیر لشکر تھے آم ان کی جانب سے تقسیم غنیمت تفصیل اس واقعے کی تو لیکن انہوں نے اس سے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط خالد ابن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے علی والی بات غنیمت کے حوالے سے انہوں خط لکھا اور کہا میرے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا اور خط حضور کی خدمت نے پیش کیا فخر الکتاب حضور نے خط پڑھا اور فتغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا سُن قال پھر آپ نے فرمایا ماتا فی الن یو حب اللہ و رسول و یو کیا چاہتے ہو تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو اس شخص کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس شکایت یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شکایت درست نہیں تھی حضرت فرماتے ہیں حضرت برا کہتے ہیں کہ خرچوں کے میں نے کرایا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدل کر اور آپ کے اس شدید اعتاب کے اوپر میں گھبرا گیا میں نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ و بن غضبِ رسول میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھ پر غصہ ہوں یا اللہ کے رسول مجھ پہ غصہ ہوں وہ ان نما ان رسول میں کہا رسول اللہ میں صرف ڈاکیا ہوں ان رسول کا مطلب ہے کہ میں صرف خط لانے والا ہوں یہ میرا مضمون نہیں ہے میرا بیان نہیں ہے میری تحریر نہیں ہے میں تو اللہ اور اس کے رسول کے غذب سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں اسی طرح کی ایک روایت اور ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اسی غنیمت کی تقسیم کے اوپر اختلاف ہوا اور اس پہ صحابہ کا خیال یہ ہوا کچھ صحابہ کا کہ علی کرم اللہ بج نے انصاف کا تقاضہ پورا نہیں کیا تو یہ لوگ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لگانے کے تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم چار لوگ تھے اس کے جو راوی حدیث شریف کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چار عمران ابن حسین تو کہتے ہیں کہ ہم چار لوگ تھے ہم نے یہ سوچا کہ ہم چار لوگ جائیں گے اور چاروں حضور کو جا کر یہ بات بتائیں بتائیں گے تو آئے حضور کے پاس اور ہم بیٹھے اور حضور سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان علی رضی اللہ تعالی ان فعل کذا و کذا یا رسول اللہ علی نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور ایسے کیا فعر حضور نے ایراس فرمایا دوسری طرف لوگ کہتے سما قام ر آخر دوسرا کھڑا ہوا سمقام الثانی دوسرا کھڑا ہوا فقر یا رسول اللہ ان علی انفا السول علی نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور ایسے کیا فع رضان حضور نے ان سے بھی اراز فرمایا اب ہمارا تیسرا کھڑا ہوا ان کے یا رسول اللہ ان علی انفا یا رسول علی نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور ایسے کیا فا حضور تیسرے سے بھی فرمایا چوتھا کھڑا ہوا فقالیہ رسول اللہ ان علی فعال و قدا سید علی نے ایسے کیا اور ایسے کیا کالا ف اقبال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم رابع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے کی طرف متوجہ چوتھے بندے نے جب یہ کہا وہ قطغ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کرا رنگ بدل گیا کالا د او دعو, علیان دعو علیان علی دَ علی علی کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو ان علی منی و ان علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں وہ ہوا ولی بدی علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اتنے اہتمام کے ساتھ اس بات کے اوپر اس کی تفصیل یہاں پر ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی میرے بعد ہر می علی میرے بعد ہر علماء اس کی یہ کہا کہ حضور علی تو حضور سے ہیں ٹھیک ہے یعنی جس بھائی بھی تھے ہر حضور کی ادھر منصوبے ہیں میں علی سے ہوں کا کیا مطلب ہے حضور نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں تو بعض حضرات نے اس کا محدثین نے اس کا جواب یہ دیا اس بات کی تشریح یہ کی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سید علی سے چلی ہے تو اس نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں یعنی میری نسل علی سے میری اولاد جو چلے گی آگے نسل چلے گی وہ علی سے چلے گی اس لیے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور پھر فرمایا کہ اور میرے بعد وہ ہر مومن کے دوست اور محبوب ہے یعنی یہ ایمان سے پہلے عرض کیا کہ سعیدہ علی کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے اور سیدہ علی کے بارے میں دل کے اندر بخش نفاق کی علامتوں میں سے بندے کے منافق ہونے کی اس کے اوپر وہ ہے اسی طرح ایک موقع پر اور آخری بات اس کے بعد وہ ختم ہے کہ ایک لشکر آپ نے یمن بھیجا اور اس لشکر میں بھی سیدہ علی کا رول اللہ وجہ جو تھے وہ اس کے امیر تھے لشکر نے فتح کی فتح کے بعد اونٹ آئے اور جب اونٹ ملے غنیمت میں تو لشکر والوں نے کہا کہ ہمارے ہماری سواریاں جو ہیں وہ تھک گئی ہیں لاغر ہو گئی ہیں یہ تازہ دم اونٹ ملے ہیں ابھی تو یہ جو ہیں وہ ہمیں دے دیں تو ہمیں دے دیں تاکہ ہم اچھے سواری میں مل جائے تعلیم نے کہا کہ نہیں یہ غنیمت ہے صرف تم لوگوں کا اس میں حق نہیں ہے اس میں یہ بیت المال بھی جائے گی اور اس سے باقی مسلمانوں کا بھی حق ہے میں کسی کو نہیں دوں گا کوئی اونٹ نہیں دوں گا جس سواری پر آئے ہو یمن اسی سواریوں پر واپس جاؤ کا لوگ واپس آنے لگے حضرت علی کرم اللہ بچ آگے بڑھے اور ایک جگہ پر اپنے لوگوں کو چھوڑا اور وہ آہستہ آہستہ آتا ہے قافلہ آہستہ تھا قافل ہے آپ نے خود ایک اپنی تیز رفتار سواری تیز رفتار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے حجرت الباع کے لیے تشریف لا چکے تھے یعنی یہ دسویں سال کی واقعہ ہے دس حجری کا تو حد علی تیزی سے آئے اور حج میں آ کر حضور کے ساتھ شریک ہو گئے اور جب حیدر فارغ کو حضور نے پوچھا لی تمہارے ساتھی ان کہ وہ تو رستے میں آ رہے ہیں یمن سے تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی جا کر ان کو آگے جا کر ان کا استقبین آگے جا کے کر استقبال کرو ان کا آگے طرف آ. تو حد علی آگے گئے تو آپ نے ان کی سب... آپ نے دیکھا تو وہ حد علی جس کو امیر بنا کر آئے تھے ان سے وہ لوگ اپنی اونٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے جسے حضد علی نے بنا کیا تھا تو دیکھا تو حضد نے دیکھا تو یہ اونٹ سواریاں بدلی بھی ان کی اور یہ تو وہی غنیمت والے اونٹ ان مجاہدین نے یا یعنی اس میں کوئی اس طرح گنا بظاہر نہیں تھا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ غنیمت میں سب سے پہلا حصہ تو ملتا ہی مجاہدین کو تو ان کو ملنا تھا لیکن تعلی کا خیال یہ تھا کہ ہم ساری غنیمت لا کے حضور کی خدمت پیش کریں وضور تقسیم فرمائیں گے جس طرح مناسب سمجھیں تو ادھر دیکھا کہ سواریاں بدلی ہوئی تو بڑے سخت ناراض ہوئے اور ان سب کو اتارا ان کی سواریوں سے اور دوبارہ ان کی پرانی سواریاں ان کو دی اور بہت ناراضی کا اظہار فرمایا گیا تم لوگوں میں نے منع بھی کیا تھا کہ غنیمت کے اندر ابھی تقسیم نہ کرو اس کو لیکن امیر نے تقسیم کی تھی ظاہر بات ہے تو صحابی فرماتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ پھر جب آئے تو ہمیں اس بہت یہ شاشات گزری ہم نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو ہم نے کہا کہ در نے ہمارے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا اور پورے رستے کے اندر جو ہے نا ہمیں سختی کے ساتھ چلایا مطلب نرمی نہیں کی ہمارے ساتھ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا پھر حضور خود پہلے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی مجھے خود ب... کہتے ہیں میں تو آ کر داستان بیان کر رہا تھا تو میری میری توجہ نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا, کیا فرماتے کیا ہیں تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو حضور نے کہا کہ اچھا میں میں اپنے بیان میں تھا تو حضور نے میری رام کے اوپر ہاتھ مارا زور سے اور کہا کہ ٹھہر جا سعید خود کہتے ہیں مجھے کہا اور اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنے سے رک جا علی کے بارے میں تو جو کچھ کہہ رہا ہے چپ ہو جاؤ اس سے خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ علی اللہ تعالیٰ کے رستے میں سب سے زیادہ مشتت پسند ہے یعنی یہ اللہ کے رستے یہ جو سختی تھی ان کی یہ اللہ کے رستے کی سختی تھی کیونکہ اپنی نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے تو نہیں تھی یہ تو مسلمانوں کے اجتماعی مال کو بچانے کے لیے تھی تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا حضور کی اس بات کو سن کر مجھے خیال آیا کہ اچھا میں نے اتنی لمبی داستان سنائی اور غلط سنائی تو وہ اپنے ایک عربی کا محاورہ ہے کہ کہا میں نے اپنے دل میں اپنے آپ میں مخاطب کر کے کہا کہ کہ کہ تو طرف نظر کو ناپسند کر رہے کہ میں رک جاتا جیسے حضور کی ناپسندیدی کی علامات میرے سامنے آتی اور کہا کہ اعلانیہ ہو یا خفیہ کوشیدہ ہو کہیں پر بھی ہو تو علی کے تذکرے میں سوائے خیر کے میں کوئی اور بات اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا یہ ابو سعید الفدری رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے تو یہ حضرت علی کے فضائل اتنے بے شمار ہیں اتنی احادیث ہیں اتنی زیادہ احادیث ہیں پوری زخیم زخیم کتابیں ہیں جو خاص ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو مختلف مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے فضائل کے اندر بیان فرمائی ہیں اور مومنوں کو خاص طور پر ان سے بھی اور ان کے دونوں صاحبزادوں سے بھی سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا حسین ابن علی اور اپنی تمام عطرت اور اپنی آل سے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درو شریف پڑھتے ہیں تو ہم حضور پر بھی بھیجتے ہیں اور ان کی آل کے اوپر بھی بھیجتے ہیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور یہ محبت صرف ایسے ہی صرف استحبابی قسم کی محبت نہیں بلکہ یہ محبت جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے جس قلب کے اندر ایمان ہوگا اس قلب کے اندر سعید علی کرم اللہ وجہ اور حضرات حسنین کریمین دونوں کی اللہ جہر ان کی محبت بھی اس دل کے اندر ہوگی ان کے فضائل بھی ان کو معلوم ہوں گے اور ان کی اتباع کا جذبہ بھی ہوگا اللہ جل عمل کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا خلد الحمد للہ